نحمده ونصلي ونسلم على وسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصغاط المستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أقيدة المحببت كسات أقيد جهام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑیے اللہ علیہ سعیدنا محمد و علی آل سیدنا و محمد وبارک وسلم اللہ تعالی کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں انعام و اکرام کی نورانی بارش ہو رہی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوا چاہتی ہے جو دو آتا کا دریا موجے مار رہا ہے اسی دوران وہ بلند و بالا ہستی جس کے لیے نمرود کی آگ گل گلزار بن گئی یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور پیارے زبی پے کرے صبر و رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کے رہے ہیں ربنا تقبل منا انک ان تسمی و نعلیم بقرہ بقرا آیت نمبر ایک سو ستائیس اے ہمارے رب ہم سے اس نیکی کو قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا سبحان اللہ دعا کرنے کا ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ پہلے عمل صالح کے قبول ہونے کی التجا بعد میں مدعو و مقصود کے لیے عرض گزار ہونا چاہیے چنانچہ آپ علیہ السلام دعا کے ابتدائی حصے میں رحمتی الہی کی درخواست پیش کرنے کے بعد اس طرح التجا کرتے ہیں ربنا و بعض فیم رسول امن اے ہمارے رب تو ان میں انی میں سے رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی کا جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے ویوََحم الکتاب الحکم اور انہیں کتاب و حکمت سکھائیں وہ یوزکی اور انہیں ستھرا کریں ان نک انت عزیز بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے امبیر کرام علیہ السلام کی پاکیزہ اور مبارک سوچ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کے دل یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے کہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ سچی راہ پر چلنے والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے عبادت کرنے والوں کی اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں برابر سجے میں ہیں قیامت کے روز سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اے پروردگار تیری ذات پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے قرآن مجید فقان حمید میں ارشاد ہے سر الی عمران آیت نمبر نائنٹی سیون اللہ غنی عالمین بے شک اللہ تعالی سارے جہاں والوں سے بے پرواہ ہے یعنی اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں بے شک اگر اللہ عزا وجل چاہتا تو راستے سے بھٹکے ہوئے بدنما داغ اپنی بدنمائی کا دھبا خود ہی دور کر کے نیکوکار متقی اور پرہیزگار بن جاتے لیکن رب تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ اس نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا اور انبیاء کرام علیم السلام کو ان عظیم الشان معجزات سے نوازا جن کی بنا پر لوگ ان کی طرف مائل ہوئے اور ایمان قبول کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے دو ہزار سال قبل کی کہ جب آپ نے مکے کی سرزمین کو آباد کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی آمد ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرا یہ اندھیرا چھایا ہوا تھا لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے بتوں کو خدا الہ معبود سمجھا جاتا ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا عزتیں محفوظ نہ تھیں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا الغرض حالات اتنے بدتر تھے کہ قرآن مجید فقان حمید نے خود ارشاد فرمایا و ضَلَالٍ قبل مبین سر عمران آیت نمبر 164 اور بے شک اس نبی کی آمد سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کی خاص مہربانی ہو گئی جس نے اپنی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایسی عظیم نعمت انسانوں کو عطا فرما دی کہ جس کی وجہ سے بنی آدم کے مقدر جاگ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم تشریف لے آئے جب حضور تشریف لائے تو اطراف عالم میں خوارق عادات عجیب و غریب معاملات بطور علامت ظاہر ہونے لگے گویا کے رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے الخصائص القبرہ میں امام جلال الدین سجودیہ شافیہ علیہ رحمان لکھتے ہیں کہ حضرت ابو نعیم حضرت امر بن قطعہ سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ جب حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اور اللہ تعالی نے اشاد فرمایا کہ تمام فرشتے میرے سامنے حاضر ہو جائیں چنانچ فرشتے ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے ہوئے حاضر ہونے لگے دنیا کے پہاڑ بلند ہو گئے اور سمندر چڑھ گئے تمام مخلوقات ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگیں چنانچہ تمام فرشتے حاضر ہو گئے اور شیطان کو ستر سنجیروں میں جکڑ دیا گیا حضرت آمن رضی اللہ تعالی عنہ نور والے آکاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سیک کر اس طرح فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مشرق و مغرب منکشف کر دیے میں نے تین جھنڈے نصب کیے ہوئے دیکھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کابے کی چھت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل و اعلی نعمت کی تشریف آوری سے پہلے ہی جہاں کا رنگ بدلا جا رہا تھا خوشی و شادمانی سے کونین مسرور ہو رہے تھے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے مبارک دینے کے لیے جنت کی ہورے منتظر ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جن کی بشارتیں دیتے چلے آئے اس محبوب کی آمد پر کون خوش نہ ہوگا سوائے ازلی دشمن شیطان کے جو اس مبارک موقع پر چیخ و پکار کر رہا تھا یہ خوش ہونے والوں پر راضی نہ تھا شرح شیخ زادہ میں ہے کہ دنیا کے تمام بت ادھے پڑے تھے تخت شیطان بھی آندھا پڑا تھا شیطان لائن اس غم میں چالیس دن دریاؤں میں غوطہ لگاتا رہا پھر بھاگ کر جبل ابو قبیس پر آیا اور ایک ایسی چیخ ماری کہ سارے اس کے چیلے جمع ہو گئے ان سے شیطان نے کہا وئی لکم ہلک تم ہر دل مرا ہلا کل تکو افسوس تم پر اس دفعہ تم ایسے ہلاک ہو رہے ہو کہ ایسی ہلاکت اس سے پہلے تم پر کبھی نہ آئی تھی قالو ومل قصہ شیطان کے چیلے کہنے لگے قصہ تو بتا کیا ہو گیا فقلا شیطان بولا هذا محمد عبد اللہ عبد المطلب یہ جن کی ولادت ہوئی ہے یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں المبو سیف القاطی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ایسی تلوار کے ساتھ اور ایسے دلائل کے ساتھ کہ جو باطل کو کاٹنے والی ہیں جن کے آنے کے بعد کوئی چال اور کوئی ہیلا نہ چل سکے گا یوب تل و عبادت اللہ وسائل اور وہ لات اور عزہ و تمام بتوں کی پوجا پارٹ کو ختم کر دیں گے جہاں بھی تشریف لے جائیں گے وہاں تو الہی کا ذکر ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ امت ہمارے ان جھوٹے خداؤں پر اس نبی کی تعلیم کی وجہ سے لانت کرے گی اور شیطان کو مردود کہے گی اور اس نبی کی تشریف آوری کے بعد ہماری آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ہمارے دل خمگین ہو جائیں گے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل فیصلہ ہو چکا کہ شیطان کے لیے یہ بات قبل برداشت نہیں کہ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوں ایک طرف خوشیوں کا وہ سما جس کی نظیر نہیں کہ آسمان سجائے جا رہے ہیں زمینوں کو سجایا جا رہا ہے جنت سجائی جا رہی ہے فرشتے اور دیگر مخلوقات ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں تو دوسری طرف شیطان کی چیخ و پکار کی مثال نہیں اس سما کو حسین انداز میں حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نئی علیہ الرحمہ اس طرح بیان کرتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار و عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو وہ معذہ عطا فرمایا قرآن مجید فقان حمید کہ جس کا مقابلہ کرنے سے دنیا آجز ہے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کے چھوٹے چھوٹے بچے فساحت و بلاغت پر درجۂ کمال رکھتے تھے وہ عرب اس قرآن کی ایک آیت بنانے سے بھی عاجز رہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے خود قرآن مجید فقان حمید نے انہیں چیلنج کیا پرشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی ایٹ کل جن مسلی ہر لو مسلی نباد تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن پاک جیسا لے کر آئیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے فسہ عرب مبہوت ہو گئے زبانیں بند ہو گئیں اعلی حضرت امام اہل سنت عرب کے فسہا کی حالت کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں قرآن مجید فقان حمید نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ قرآن کے مخالفین قرآن کے مثل کبھی پیش نہیں کر سکتے بلکہ وہ قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے لم تفالو ولن تفعلو سور بقر آیت نمبر چوبیس قرآن جیسی نہ ایک صورت بنا سکے اور نہ ہی کبھی وہ بنا سکیں گے قرآن پاک میں کی گنجائش نہیں قرآن و نور ہے قرآن شفا ہے قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے قرآن میں اختلاف نہیں قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن تمام کتابوں پر امین اور حاکم ہے قرآن مفصل کتاب ہے قرآن مبارک ہے قرآن کریم ہے قرآن کریم میں ہر خوش و تر چیز کا بیان موجود ہے قرآن مجید فقان حمید ہی وہ روشن و منور کتاب ہے جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ نزل نہ علی کل کتاب اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے قرآن مجید کتاب انقلاب بھی ہے اور علم و عرفان کا آفتاب جہتاب بھی اور کیا ہی خوب کہا جمیع العلم قرآن الاکن تقاس اور الرجال تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں تمام علوم معارف کی روشن کتاب کے بارے میں ارشاد ربانی ہے معرتنا فل کتاب منشئین سر انعام آیت نمبر اڑتیس ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہ چھوڑا یعنی ہر چیز کا اس میں روشن بیان موجود ہے اور قرآن نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے سمجھا جا سکتا ہے خود قرآن پاک میں ہے یو الم کتاب وہ لوگوں کو کتاب سکھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر کتاب پڑھی بھی اور کتاب پڑھ کر سمجھائی بھی حالانکہ صحابہ کرام میں سے اکثر کی زبان عربی تھی تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فقان حمید سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا فیض حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر ہم ہر نماز کی ہر رکت میں یہ دعا کرتے ہیں اہ دینت المستقیم مستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سعۃ الدین انعمت علیہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا یعنی صحابہ اہل بیت اطحات صدیقین صالحین شہدا اولیاء بزرگان دین کا راستہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سرات مستقیم پر چلے جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا ان کے راستے پر چلنا یہی سرات مستقیم ہے تو اب ہم قرآن و حدیث سے بھی فیض حاصل کریں گے اور قرآن پاک سے فیض لیتے ہوئے و طیبہ سے نور لیتے ہوئے ان عظیم ہستیوں کی نورانی تحریروں سے بھی فیض حاصل کریں گے کہ جن کی زندگیاں سرات مستقیم ہیں تو آئیے اب ہم قرآن پاک سے چند سوالات کرتے ہیں اور شیطانی وسوسوں سے نجات اپنے ایمان کی حفاظت اور انبیاء اور اولیاء کی محبت سے دامن کو بھرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سوال کیا قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ذوق و شوق عقیدت و محبت سے کرتی ہے اللہ تعالی نے عالم ارواح میں امبیائی کرام علیہ السلام سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس حسین انداز میں فرمایا کہ گروہ انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی ون میں ارشاد ہے وہ اور یاد کرو جب اخذ اللہ میساک نبی اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا لما آتی من کتابیں و حکم جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں تم مچا رسول مصدق لما محکم پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں کہ جو تمہارے پاس موجود کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والے ہوں لتمنبی و لتن سر تو ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرر تم اللہ عصری کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا قالو اقرر انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا کالا فشم شاہدین اللہ نے ارشاد فرمایا تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اس آئد کریمہ میں جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے کہ حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے اور انبیاء کی روحوں سے عہد لیا جا رہا ہے وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالی نے گویا کے تمام نبیوں کا سردار آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرما دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنے والے مرحبا یا مصطفیٰ کی سدائیں بلند کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتے پڑنے والے کتنے خوش نصیب ہیں ذکر آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اللہ تعالی کا طریقہ ہے اور اس مبارک ذکر کو سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے سندہ آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہے قدم کی نوروں مبین۔ شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی اور آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے بشری لباس میں اللہ حد المام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ الرحمہ باہر شریعت کتاب کے پہلے حصے میں فرماتے ہیں کہ تمام نبی بشر ہوئے ہیں جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے حضور صلی اللہ ع وسلم بشر ضرور ہیں مگر افضل البشر ہیں خیر البشر ہیں اور ان کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں بہت بڑا فرق ہے ان کا پورا جسم نورانی آپ کا لعاب دہن مبارک نورانی بلکہ جس سے لعاب دہن مبارک لگ جائے اسے شفا مل جائے آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار اور نورانی تو آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں حضرت عیشہ علیہ صلاح وسلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس عقیدت و محبت سے کرتے ہیں صف یعنی آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا ان یعنی حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا ذکر انبیاء کرتے آئے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی درس دیا اور آمد مصطفیٰ کا وہ ذکر کرتے رہے شیطان لعین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ ذکر مصطفیٰ عام ہو اس بد کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو محروم کر دے چنانچہ یہ ازلی محروم اس وسوسے کے ذریعے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کرام علی و ردوان سے حضور کی سانا خانی ثابت نہیں جبکہ شیطان اس بات سے باخبر ہے کہ شیطان کا فریب دیرپا نہیں اور شیطان کی جھوٹ پر قائم کی ہوئی عمارت دھرام سے گرے گی پھر بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا شاید یہ سوچتا ہو کہ لوگوں کو میں نے اتنا مصروف کر دیا ہے اور وہ دنیا ہی میں اتنے علج گئے ہیں کہ انہیں حقیقت حال سے آگاہی نہیں ہوگی اس طرح میرا جھوٹ لوگوں کے دلوں میں سچی حقیقت اختیار کر لے گا حالانکہ بالکل سری جھوٹ ہے صحابہ کرام علی مرضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تعریف و ثناء میں رقب اللسان تھے کیونکہ صحابہ کرام علی مرضوان جانتے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا کرتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے صحابہ کرام علی ملدوان نے مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف الفاظ میں بھی کی اور اشعار میں بھی کی وہ نثر میں بھی سنا خانی کرتے اور نظم میں بھی کرتے چنانچہ حضرت سواد بن قارد رضی اللہ تعالیٰ نے جب اشار پڑھے اور حضور کی تعریفیں بیان کی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام مسکرائے موتیوں کی طرح دندان مبارک نظر آنے لگے شار بخاری تحریر کرتے ہیں کہ عرب کے مشہور شاعر ناوغ جادی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند اشار پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ مو کی موہر نہ توڑے یعنی تمہارے دانت نہ گریں اور منہ کی رونق نہ بگڑے اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ حضرت نابغہ کی عمر سو سال کی ہو گئی تھی لیکن ان کے تمام کے تمام دانت صحیح و سالم تھے اور اولے کی طرح سفید تھے حدیث کے راویوں نے اپنا مشاہدہ یہاں تک بیان کیا اذا س قوت لہو سنمن نبت لہو اخرا جب ان کا کوئی دانت گر جاتا تو بڑھاپے میں بھی اس کی جگہ نیا دانت نکل آتا یہ سراسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ نعت پڑھنے والے کے منہ کی خوبصورتی زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھتے چادر مبارک بچھاتے اور پھر حسن بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرماتے آپ کی مدافعات کرتے اور مفا فرماتے اللہ اکبر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ثنا خان کو خوش ہو کر اس طرح دعا سے نواز دے اللہ دھوب بروح القدس اے اللہ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما پیارے بھائیوں نات خان کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بچھا رہے ہیں یہ خصوصی کرم اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو جو محبت و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے کا ذریعہ ہیں ایسے غلاموں کو حضور بے حد پسند فرماتے ہیں واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صنا حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے جیسا کہ مفسرین نے اصول بیان کیا کہ مسلوں کی تعریف در حقیقت ثانح ہی کی تعریف ہوتی ہے یعنی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے تو حقیقتاً خوبی اور کمال عطا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے اس نے اپنے محبوب پر کرم کیا اور یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کی تعریف در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے تو ہم نے اسے اس جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ثناخانے یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی جان لیا کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ بھی ثابت ہے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جس دن اللہ تعالی کی کوئی خاص نعمت حاصل ہو اس دن کو عید کہا جائے اور کیا عید الفطر اور عید الاضحی کے علاوہ کسی اور دن کو ہم عید کہہ سکتے ہیں قرآن مجید فقان حمید سر معاہدہ ایک سو بارہ قال الحواریون یو کرو جب حواری بولے یا عیسی بن مریم اے عیسی بن مریم علیہ السلام حل یست اور ان کا ایونہ ذیل من ما کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسخان نازل کرے قال تق اللہ ان کنتم مؤمنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو قالو وہ ہواری بولے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دل سے ایمان لانے والے تھے مخلص لوگ تھے انہوں نے کہا نورید ان نہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں وہ تتم اور ہمارے دل ٹھہریں مضبوط ہو جائیں وہ نہ علامہ قد صدق اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا و نقون علیہ شاہدین اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃسلام نے اپنے سے فرمایا کہ تیس روزے رکھو جب وہ ان روزوں سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے غسل فرمایا موٹا لباس پہنا دو رکع نماز ادا کی اور پھر رو رو کر یہ دعا کی قال عیسی بن مریم اللہ ربنا حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے ہمارے رب انزل علینا ماں من بن تو ہم پر آسمان سے دستخان نعمتوں سے بھرا ہوا دستخان نازل فرما تکون لنا الینا و آخری جس دن وہ دستخان نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید ہوگا ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا وہ آیتم مین کا اور تیری طرف سے نشانی ہوگا یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنائیں گے اس کی تعظیم کریں گے خوشیاں منائیں گے تیری عبادت کریں گے شکر بجا لائیں گے مطلب پیارے بھائیوں پیارے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ سوچ منتقل ہوئی نعمت خداوندی ملنے والے دن کو خصوصیت حاصل ہے یہ عام دن نہیں بلکہ اس پر عید کا اطلاع کیا جائے گا یاد رکھیں جب کوئی قرآن کے فیضان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مستفید ہوتا ہے تو شیطان اس راہ میں رکاوٹ بنتا ہے یہ بات ہم پر پوشیدہ نہیں کہ شیطان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہے جب یہ مسلمانوں کو خوش ہوتا دیکھتا ہے تو بے لگام ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بسا اوقات تو ایسے ایسے وسوسے دیتا ہے کہ محدثین مفسرین صحابہ و صالحین بلکہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بھی حرف آتا ہے نوزب اللہ شیطان کی بے باقی یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کسی دن کو یادگار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے معذل مَا ماض اللہ اور شیطان کہتا ہے اسلام میں تو صرف دو ہی عیدیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان خود تو معروم ہے تو وہ دوسروں کو بھی معروم کرنے کے حربے استعمال کرتا ہے یہ اضلی دشمن خود تو ایمان کے نور سے محروم ہے یقیناً یہ مسلمانوں کو بھی ایمان کے نور سے دور کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے اس طریقے سے صحابہ اور حضور کے اعمال مبارکہ کو نشانہ بنایا جائے در حقیقت یہ دیکھا جائے تو یہ وس وسا شیطان لعین کی بے باقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر مشتمل ہے دیکھیں شیطان نے کیا کہا کہ کسی دن کی یادگار منانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے بخاری مسلم میں کیا ہے بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے عشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا فسلو انزالک ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا فقارو تو یہودی بولے ہو یوم الرحی موسا وہ بنی اسرائیل فرعون ونحن اللہ فراؤنا وہ بولے یہودی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعن پر غلباتہ فرمایا ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں غور فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ ہم کبھی عاشورے کا روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ روزہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے اور دن منانا تو یہودیوں کا کام ہے نہیں نہیں بلکہ اس پر عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہن اولا بموسا منکم ہم تم سے زیادہ موسا علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں ہمارا بس می پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے صحابہ کرام علی مریدوان سے مخاطب ہو کر فرمایا ان تم احق بن منہم تم موسا علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سو پس اے میرے صحابہ تم اس دن روزہ رکھو پتہ ہی چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار منانے کی ترغیب دلائی اور اس معاملے میں مشابہت کے وہم کو غلط قرار دیا بلکہ ہمیں یہ درس دیا کہ ان سے بھی بڑھ کر تعظیم و محبت کا ثبوت دو امام المحدثین شار بخاری حافظ ابن حجر سے جب محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی جائز ہونے پر یہی حدیث بیان فرمائی اور کہا وقد ظہر علی تخری جہا ماں من ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدیم المدینتا فجدہ الاآری یعنی آپ نے کہا کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث یہ روایت میرے نزدیک محفل میلات کے جائز ہونے پر سنت کا درجہ رکھتی ہے جب سیدنا موسا علیہ السلام اور ان کی امت پر اللہ تعالی کے احسان کے شکریہ کے طور پر دن منایا جا سکتا ہے تو وہ امت جسے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت حاصل ہوئی اس مبارک نعمت کا ذکر بے شمار نعمتیں عطا فرمانے والے پروردگار نے اس طرح فرمایا لقد من اللہ علمین اصبا تفیم رسول سور علمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا تو یہ تو احسان عظیم ہے اللہ کا کرم ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے عمار صلاح کا اللہ رحمۃ عالمین سر امبیا آیت نمبر 107 کہ ہم نے آپ کو رحمۃ بنا کر بھیجا اس دن دن منانا شکر ادا کرنا اللہ کی عبادت کرنا یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے ترمیز شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ال اکملت اکمل دینکم مکمل آیت آپ نے تلاوت فرمائی تو پاس بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے کہا ل ان ضیلت علین لتخنا یوم عیدہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے یہاں عیدی تو دو ہوتی ہیں دن منانا صحیح نہیں بلکہ حضور نے تو یہ جواب دیا فعین نصیرت فی یوم عید فی یومل جمع آتی و عرفہ ہمارے یہاں یہ آیت نازر ہوئی تو اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا ان دو عیدیں ایک ساتھ تھیں ایک جمعے کا دن اور دوسرا عرفے کا دن یعنی گویا کا فرما رہے ہیں تم کہتے ہو یہ آیت نازل ہوتی تو تم عید کا دن مناتے ہم تو گویا کے اس آیت کے نازر ہونے پر دو عیدیں مناتے ہیں جمعہ بھی عید کا دن ہے عرفہ بھی عید کا دن ہے گا شیطان کی یہ سازش ناکام ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی عید نہیں حالانکہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے عرفہ بھی عید کا دن ہے بلکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت حاصل ہو تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے امام قستلانی شار بخاری علیہ رحمٰ جن کا سن وصال نو سو تیس ہجری ہے اب اپنی کتاب میں ربی الاول میں امت مسلمہ کے معمولات اور محافل میلاد کا انعقاد کرنا صدق و خیرات کرنا ولادت نبوی کا تذکرہ کرنا اور اس کی برکات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں فراحیم اللہ عمران اتحد لیالی شاہری مؤلی دل مبارکی اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سلامت رکھے جس نے آپ کی میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید منا لیا مدرسے مکئی مکرمہ شیخ الوی مالکی علیہ رحمان آپ نے کیا خوب کہا کہ عید کی خوشیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں مگر آپ کی آمد سے مخلوق خدا کو جو خوشی عید نصیب ہوئی وہ ختم ہونے والی ہی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ رہے گی اور آگے فرماتے ہیں نہ لا نرا تسمی یتہ بل عید انہ اکبر من الد کہ ہم ولادت پاک کے دن کو صرف عید ہی نہیں کہتے بلکہ یہ تو عیدوں سے بھی بڑھ کر عیدوں کی عید ہے ایک اور سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار قرآن پاک سے ثابت ہے جی ہاں قرآن مجید فقان حمید اور رحدی طیبہ کا ایک اصول ہے کہ خوشی منانے کے لیے کوئی دنوں کی قید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جس نعمت پر آپ خوشی کا اظہار کریں شکر ادا کریں یہ بالکل جائز ہے قرآن مجید فقین حمید میں ارشاد ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 قل اے نبی آ فرما دیں بادہ اللہ رحمتی ہی فلیفرحو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں قرآن مجید سے یہ روشنی ملی کہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اللہ کا فضل عظیم ہے اور آپ کی رحمت تمام عالمین کو گھیرے ہوئے ہے سورہ نساء آئت نمبر تیرہ وکا نفذ اللّہ علیہ کا عظیمہ اور اللہ کا آپ کا بڑا فضل ہے سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات وما اور سلنا کا اللہ رحمت اللہ ہم نے آپ کو رحمت العالمین ہی بنا کر بھیجا بلا شبہ ایمان اللہ کا فضل ہے قرآن اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ سب کچھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ ول وسلم کے وسیلے ہی سے ہمیں عطا ہوا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں نور والے قرآن کے ذریعے یہ بات چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ثابت ہے لیکن شیطان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے شیطان جب ان باتوں کو جان کر پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے اصول مرتب کرتا ہے شیطان یہ اصول ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے بارہ ربی ال اول کو حضور کی ولادت بھی ہوئی اور حضور کا وصال بھی ہوا تو ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ وصال کا غم منانا چاہیے دیکھیں. یاد رکھیں ایک قاعدہ کہ سے پاک میں ہے بخاری اور مسلم میں ہے امرنا اللہ نحد علی میت فوق صلاطین اللہ لزوج ہم کو حکم دیا گیا کہ کسی وفاد یافتہ پر تین دن کے بعد غم نہ منائیں مگر شوہر کے انتقال پر بیوا چار مہینے دس دن تک عزت گزارے گی تو اس روایت سے ایک اصول سامنے آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیک وسلم نے صاحب کرام کو یہ سکھایا کہ کسی کے وسال پر کسی کے انتقال پر تین دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے تو شیطان جو ہمیں غم منانے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ شیطان ہمیں گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور جہاں تک خوشی کے اظہار کا تعلق ہے تو آپ سن چکے کہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کوئی وقت کو قید نہیں کیا گیا اور فرمایا گیا کہ خوشیاں مناؤ تو تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی آمد پر خوشی منائی جا سکتی ہے پھر آپ دیکھیں۔ دیکھیں ابود نسائی ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا ان نمین افدار ایامکم یوم الجمان فی خلی قو آدم و تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں آپ کا وسال ہوا دیکھیے یہاں پر کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وشال بھی ہوا ہے تو پھر تو جمعہ غم کا دن ہونا چاہیے لیکن حدیث پاک میں اینا یوم المہدی یوم الد بےشک جمعے کا دن عید کا دن ہے سوال یہ ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی وسال بھی ہوا تو وشال کا غم ہونا چاہیے یہ عید کا دن کیسے ہو گیا جواب بہت آسان ہے کہ وشال کا غم تین دن سے زیادہ منایا نہیں جا سکتا ہاں ولادت کی خوشی میں جمعہ تا قیامت عید کا دن بن گیا اور پھر کیسا عید کا دن بنا کتنا افضل دن ہو گیا خدی سے باغ میں فرمایا ان یومر جمع سعید العام بے شک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے وہ عظم ہے اور اللہ اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل ہے عظیم ہے وہ اعظم عند اللہ یوم و یوم فطر اور یہ دن اللہ کے نزدیک بقرائید اور عید الفطر سے بھی افضل اعلی ہے یہ جمعے کے دن کو فضیلت آدم علیہ السلام کی ولادت صدقے ملی جمعہ میں ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی جمعہ کا پورا دن تو عید کا دن ہو گیا لیکن وہ لمحات کہ جن لمحات میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ان لمحات کی کیا فضیلت ہے حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حریرا اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مینہا ساڑ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے مندا لوہ سیاہ اس تجی بلہ جو اس میں اللہ سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ غم منانا جائز نہیں اگر ثابت ہو جائے کہ بارہ رب الاول ہی مثال کا دن ہے جو کہ مشہور تو یہی ہے لیکن علماء کو اس میں اختلاف بھی ہے تو کوئی حرج نہیں کہ بار رب الاول وسال کا دن ہے مگر وشال کا غم تین دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہاں ولادت کی خوشی میں یہ مہینہ اور وہ دن وہ رات یقیناً تا قیامت خوشی منانے کا دن اور رات ہے حضرت عباس فضی اللہ تعالی سے مرغی ہے کہ ابو لہب مر گیا ایک سال کے بعد اسے خواب میں بہت برے حال میں دیکھا گیا اور یہ کہتے ہوئے پایا گیا ماں لقی تو بادن تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے آرام نہیں پایا بلکہ صف عذاب میں گرفتار ہوں لیکن جب پی کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے یہ عذاب میں کمی کس عمل کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی حضرت عباس ردی اللہ تعالیٰوں کی زبانی ملاح کیجیے تخفیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و یوم یومل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے وکانت صوبیبہ تو بشرط اب اللہ بن جو ابو لہب کی کنیز تھی اس نے ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خوشخبری دی فعت تو ابو لہب نے اس کنیز کو آزاد کر دیا اس واقعے سے علماء امت نے اس پر استعلال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اگر کافر بھی کرے تو اسے بھی محروم نہیں کیا جاتا اور اگر کوئی مسلمان کرے تو اسے کیوں کر محروم رکھا جائے گا دوسری بات حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ واقعہ بیداری کے عالم میں بیان کیا ہے اگر یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان ہی نہ کرتے اگر بیان کر بھی دیا تو صحابہ کرام یا تابعین انہیں روک دیتے علامہ حافظ ابن حجر اسکلانی فت الباری نبی جیل صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں کہ امام بحقی علیہ رحمان نے فرمایا ما ورد ان بطلان الخیری فاریم لا يكون من النار ولادول جنا آپ نے فرمایا کہ کافر کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ اس کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل نہ ہوگا طویل بحث کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن حجر شار بخاری فرماتے ہیں حضرہ یقا تفد المزکور اکرام لمن وقع منلکا فری البر لہو ونح مظالق آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب پر عذاب میں جو تخفیف ہوئی اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا اکرام ہے کہ اللہ تبارہ کا نے اس کے ذریعے حضور کی شان اور حضور کا اکرام ظاہر کیا شیخ القرح حافظ شمس الدین بن جزری علیہ رحما اپنی تصنیف عرف تعریف بالمولد الشریف شریف میں لکھتے ہیں فیضا کانہ ابو لہ بن اللدی نزیل القرآن واری برحتی لط الاؤ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> اپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دشمن خدا جس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری صورت نازل ہوئی وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی کرتا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے ف ماہالمسنباحدی من امتی محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم ف بشرہ مدہ ما یسر قدرت قدرته محبتی ہی <تصفح> آپ فرماتے ہیں تو وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے میلاد کی خوشی کرے تو وہ کیا مقام پائے گا لا عمری ان نما یقون جزا بن این د خلح بفغلی جنت ایسے مسلمان کو اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی خوشی منانے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا محدث مدین منورہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی یہ وہ بزرگ ہیں کہ آج بر صغیر میں حدیث پاک کا جو فیض ملا بخاری پڑھنے والا ہو مسلم پڑھنے والا ہو ترمیزی ابو داودی میں ماجا سنن نسائی پڑھنے والا ہو یہ فیض بر صغیر میں لانے والے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدید دہلوی علیہ ہیں آپ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مدارج البوت میں اس واقعے میں میلات شریف کرنے والوں کے لئے روشن دلیل ہے جو سرورید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور قنیز کو آزاد کرنے پر انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر مال خرچ کرتا ہے اسی مفہوم کو صدیوں سے کئی محدثین ذکر فرماتے رہے لیکن ہم نے آپ کے سامنے مختصر چند محدثین کلام کو پیش کیا شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو عمل خیر سے روکے اور وہ محفل میلاد منعقد کرنے سے خوشی کا اظہار کرنے سے دور کر دے حالانکہ آپ دیکھیں محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہند پڑی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صنع خنی ہوتی ہے درسِ قرآن و حدیث ہوتا ہے حضور کی سیرت کا بیان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آپ کے کمالات آپ کی شان بیان کی جاتی ہے آپ کی ولادت کے وقت جو جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا ذکر ہوتا ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آپ کے فضائل آپ کے کمالات آپ کے معجزات آپ کی شان بیان کی جاتی ہے آخر میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ختم پڑا جاتا ہے دعا مانگی جاتی ہے اور آخر میں کھڑے ہو کر سلاۃ سلام پیش کیا جاتا ہے بتائیے کون سی چیز ایسی ہے جو شرعی ادوار سے غلط ہو ہر چیز نور اعلی نور ہے اور جب ان نور اعلی نور چیزوں کا مجموعہ ہو جائے اور سب ایک محفل میں جمع ہو جائیں تو نور میں اور اضافہ ہو جائے گا ساری چیزیں تو آپ جانتے ہی ہیں جہاں تک کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کی بات ہے تو میں آپ کے سامنے اس محقق کا حوالہ پیش کرتا ہوں جن کا بھی آپ نے ذکر سنا شیخ عبدالحق محدث سے دہلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کیا آپ مسجد نبوی شریف میں در سے حدیث دیا کرتے تھے اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ پر اتنا کرم تھا کہ روزانہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوتی اور پھر برِ کے مسلمانوں کی قسمت جاگ اٹھی آپ کو حکم ہوا کہ بر میں جا کر حدیث کا پیغام عام کرو آپ حدیث کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے بخاری و مسلم کا فیضان بر صغیر میں عام کیا وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث محدثی رحمتہ اللہ تعالی جن کی نیکیاں کس عروج پر پہنچی تھیں کیا کیا دین کی آپ نے خدمات دیں وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی آجزی و انتصاری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اس لیے اے ارحم الرحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہ ہوگی دیکھیے اتنے بڑے شیخ محدث اتنے بڑے امام قرآن و حدیث کو جاننے والے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کو اپنی زندگی کا عظیم سرمایہ سمجھتے ہیں تو کر رہا تھا کہ محفل میلاد میں شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ان شریعت کے مطابق ہے اگر کسی جگہ پر آخر میں مسلمانوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس کی بھی فضائل مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی برکتیں طیبہ میں موجود ہیں تو جب اتنی پیاری محفل ہے اتنا پیارا انداز ہے تو شیطان یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان خیر و برکت کا اتنا عظیم کام کریں تو وہ دور کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی ہونا چاہیے اور جس کام کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ ملے وہ کام نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اصول ضابطہ یاد رکھیں ہمارے پاس قرآن و حدیث کے اصول موجود ہیں شریعت کے اصول موجود ہیں کوئی بھی کام ہو اس کام کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں اگر شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو ہر دور میں وہ کام اچھا ہے اور اگر وہ کام شریعت کے اصول کے خلاف ہے تو ہر دور میں برا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین کیسی کیسی حرکتیں کرتے صحابہ کرام کے دور میں خارجیوں نے کیسی کیسی حرکتیں کی تابعین اور تبا تابعین کے دور میں ظالموں نے کیسی کیسی حرکتیں کی تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کام قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہے اس کی دلیل بزرگاندین کی زندگی میں ہمارے پاس موجود ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دورے خلافت میں جنگ جمامہ کے موقع پر سات سو حفاظ شہید ہو گئے مسلمہ کذاب سے جنگ تھی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد اگر کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے کافر ہے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام قرب قیامت میں ضرور آئیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نبی ہیں اور حضور سے پہلے وہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں اب حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا جو ممکن بھی کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کا آنا ممکن ہے تو وہ بھی کافر ہے جنگی یمام کے موقع پر کئی صحابہ حفاظ شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کر امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیجیے حضرت السدنابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اس کے جواب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کمال ہو گیا آپ کسی بات کرتے ہیں ہم صحابہ ہیں ہمارا زمانہ بہتر ہے ہم مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں اگر ہم جو بھی کام کر دیں اس میں کیا حرج ہے یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نیا کام ہے صحابہ کا دور ہونا اور بات ہے لیکن صدیق اکبر یہ فکر دے رہے ہیں کہ بتاؤ یہ کام قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہے قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جہق علیہ عمر و کل بھی ہی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو جواب دیتے ہوئے عرض کرتے و اللہ خیر اللہ کی قسم یہ خیر ہے قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہے سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے صادر ہونے والے مبارک کلمات و خیر اسلامی قائدے اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ہر وہ کام جس میں خیر کا پہلو ہو اور شرعی طور پر ممانعات ثابت نہ ہو وہ کام سنت کے شریعت کے قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو اس کا کرنا عین اسلام ہے بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے فلم یزل او حتى شرح اللہ رأى عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی فرماتے رہے کہ قسم ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی یہ کام بہتر ہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھ کو بھی حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی مختصر یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سید ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا حکم دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا لم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں کیسے کریں گے یعنی حضرت زید بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دور صحابہ ہو یا تابعین ہو یہ ہم ہر دور میں یہ دیکھیں گے یہ کام شریعت کے خلاف تو نہیں یہ کام قرآن و حدیث کے اصول سے ٹکرا تو نہیں رہا فقال ابو بکر ہوا واللہ خیر. حضرت ابو بکر نے یہی سمجھایا کہ اللہ کی رسم یہ خیر ہے یعنی شریعت کے عین مطابق کام ہے کیونکہ حضور نے نہیں کیا لیکن یہ حضور کی سیرت آپ کی سنتیں اور قرآن کے اصول کے خلاف نہیں ہیں فلم ازل را جو حتا شرح صدری لبی شرح لہو سدر ابی بکر و عمر تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں بحث کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے سینے کو کھول دیا جس طرح کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سینے کو کھولا تھا تو پھر میں اس کام کو کرنے کے لیے آمدہ ہو گیا اس حریث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلام تنگ نظری سے پاک و منظہ ہے چنانچہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو اگر وہ نیا کام شریعت کے خلاف نہ ہو سنت کے خلاف نہ ہو وہ خیر کا کام ہو تو اسے بعد والے انجام دے سکتے ہیں اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی بعض خیر کے کاموں کا ثبوت نہیں ملتا لیکن وہ تمام مسلمان کرتے ہیں اور اسے جائز سمجھا جاتا ہے مثلاً قرآن پاک پر زبر زیر پیش یہ لگائے گئے جو حضور کے دور میں اور صحابۂ کرام کے دور میں نہیں لگائے گئے تھے جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی ہے تو قاری کہتا ہے صدق اللہ العظیم اس کا بھی ثبوت حضور اور صحابہ کرام کے دور سے نہیں ملتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئیں ملک فارض فتح ہو گیا جس کی زبان فارسی تھی ملک روم فتح ہوا جن کی زبان رومی تھی کئی علاقے فتح ہوئے جو عربی نہیں جانتے تھے ضرورت بھی اس بات کی تھی کہ عربی میں جو قرآن ہے اس کا ترجمہ ہو لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے لیکن آپ دیکھیں دور صحابہ میں تابعین دور میں قرآن کا ترجمہ عام نہیں ہوا کئی صدیوں کے بعد یہ قرآن کے تراجم عام ہوئے یہ وہ کام ہے جو حضور کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا بعد میں کیا گیا مگر یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے حضور کی سنت کے خلاف نہیں ہے خیر کا پہلو اس میں موجود ہے اسی نام دیکھیں ہمارا بچہ بچہ چھ کل میں یاد کرتا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل وہ پڑھتا ہے لیکن آپ بتائیے کیا یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے چھ کلمے اپنے بچوں کو یاد کروائے حضرت عمر نے چھ کلمے اور اسی ترتیب سے اور اسی نام سے کہ اول کلمہ طیب دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید اس طریقے سے انہوں نے کلمے یاد کروائے ہوں ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کروائے ہوں سورہ یاسین شریف صبح پڑھی جاتی ہے سورہ ملک کئی علاقوں میں مغرب کے بعد اس کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا ان چیزوں کو ہم اس لیے بدت کہہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت نہیں ملتا سال میں ایک ہی اجتماع ہوتا تھا حج کا اجتماع حج کے علاوہ مسلمانوں میں کوئی دوسرے اجتماع کا رواج نہ تھا نہ حضور کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں نہ تابعین کے دور میں لیکن آج اگر تاریخ کا تعین کر کے سالانہ طور پر مسلمان دور دراز سے جمع ہو کر کوئی اجتماع کریں تو کیا اس کو بدعت کہہ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ کیا تبلیغ دین کا درد تمہارے دل میں صحابہ سے بڑھ کر ہے کہ صحابہ تو سالانہ اجتماع کوئی نہ کرے اور تم کیا ان سے زیادہ دین کی تبلیغ کا درد رکھتے ہو کہ سالانہ اجتماع کرو اور وہ بھی ایک مقام پر جمع ہو کر آج اگر بخاری شریف کا ختم شریف ہو اور ختم بخاری کی محفل ہو تو کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا کیا ختم بخاری صحابہ نے کیا تابعین نے کیا محفل حسن قرات ہو سیرت النبی کا جلسہ ہو تو بتائیے کوئی ہم سے کہے کہ جناب اوبئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے قاری تھے تو کبھی ایسا ہوا کہ وہ محفل حسن قرات سجاتے ہوں صدارت فاروق عظم کر رکھے ہوں یوم صدیق یوم فاروق یوم عثمان کیا صحابہ کرم کے دور میں منایا گیا کیا حضرت فاروق اعظم نے یہ کبھی کہا کہ جناب یوم صدیق جو ہے اس دن سب چھٹی کرو اور یوم صدیق منایا جائے لیکن آج اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ یوم صدیق منایا جائے یوم فاروق منایا جائے یوم عثمان منایا جائے یوم علی منایا جائے یوم امیر معاویہ منایا, منایا جائے تو یہ کوئی شریعت کے خلاف بات تو نہیں ہے اصول سمجھنا ہے شرعی قاعدہ اور شرع اصول یہ ہے الفیل الجواز کہ اگر کوئی کام رسول اللہ نے کیا یا صحابہ نے کیا تو اس کام کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کرنا جائز ہے وہ عدم الفیع لا ید المن آئے اور اگر کسی کام کا ثبوت رسول اللہ یا صحابہ سے نہ ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام کرنا حرام ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ نیا کام قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے صحابہ سے بلکہ تابعین اور تبا تابعین سے عائم مشتہدین سے اولیاء کاملین سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے خطبے کے بعد خطیب دعا مانگتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے پوری دنیا میں دعا مانگی جاتی ہے عید کے دن خطبے کے بعد خطیب کا ہاتھ بلند کر کے دعا کرنا اس کا ثبوت نہ حضور کی زندگی سے ہے نہ صحابہ سے ہے نہ تابعین نہ تب تابعین سے ہے نہ ام مشتحدین سے ہے نہ اولیاء کاملین سے ہے لیکن پھر بھی یہ جائز ہے کیونکہ کہیں بھی منع نہیں کیا گیا اس موقع پر دعا مانگنا شریعت کے خلاف نہیں ہے جو کام شریعت کے خلاف نہیں اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں دوسرا اصول یاد رکھیں شاہ بخاری حضرت امام ابن حجر اسکرانی فرماتے ہیں ولباۃ انکانت مما تن تحت مستحسن حسنا اگر کوئی نیا کام کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی جس کی فضیلت شریعت سے ثابت ہے تو وہ نیا کام اچھا ہے وہ انکانت تن درجو تحتا مستقبحن۔ صحیح مستقبی اور اگر کوئی نیا کام ایسا ہو اس چیز کے نیچے داخل ہو کہ جس کی برائی شریعت نے بیان کر دی تو وہ نیا کام برا ہے وہ اللہ فمیم قسم المبا اور جو ان دونوں میں سے کسی کے نیچے داخل نہ ہو تو وہ قسم مباح ہے تراوی پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ انفرادی طور پر تراوی پڑتے تھے تین دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراوی کی جماعت کروائی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ خوف کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے لہذا تم اکیلے اکیلے پڑھو صدیق اکبر کے دور میں پورے مہینے تراوی کی جماعت نہیں کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراوی کی جماعت قائم کی حضرت عبری بنکاب رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنایا اور پورے مہینے ان کی امامت میں تمام صحابہ کرام نے تراوی جماعت سے پڑی تو جماعت کی پابندی یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کے اصول دیے یہ اس اصول کے تحت خیر کا کام ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا نعمت نتل بدعت کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے مگر خیر پر مشتمل ہے شریعت کے عین مطابق ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے معلوم ہوا کہ خیر کے نئے کام کو اچھا سمجھنا صحابہ علی مرودوان کا طریقہ ہے چنانچہ صحابہ علی مرودوان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ سات سو یا آٹھ سو سال سے صالحین مفصری محدثین اور فقحا مروجہ محافیل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدت حسن قرار دے رہے ہیں یعنی ایک ایسا اچھا نیا کام ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے اور اس کی اصل قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ علی مریدوان کے عطا کردہ اصول کے نور سے منور فرما کر شیطان سے محفوظ فرمائے تو یہ ہم ملازہ کرتے ہیں کہ صالحین نیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں محدث ابن جوزی یہ وہ محدث ہیں کہ جن کے دستے مبارک پر ایک لاکھ کا فرون اسلام قبول کیا آپ قرآن کے علوم پر بہت ماہر تھے اور فن حدیث میں بہت بڑے امام ہیں آپ کی اتنی کثیر اور ضخیم کتابیں ہیں کہ علماء نے لکھا کہ ایسی بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھنے والے امت میں بہت کم ہیں آپ کا سن وصال پانچ سو ستانوے فائیو ہنڈریڈ نائنٹی سیون ہجری ہے اب اپنی کتاب المیلاد النبوی میں فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں حرمین شریفین یعنی مکے مدینے کے رہنے والے مصر یمن شام اور تمام عالم اسلام مشرق سے مغرب تک رہنے والے ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعیدہ کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں قدوم ہلال شہری ربی ال جب ربی الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان بڑی خوشیاں مناتے ہیں وہ یہ تمون احتمامم بلیغن علیہ سماعی وقتی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان محفلیں میلاد منعقد کرنے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں وہین البی ذالق اجرن جزیلاً و فوزن اور مسلمان ان محفل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں امام جلال الدین سیوتی اشافی علیہ الرحمٰ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی کتاب تفسیر جلالین عالم کورس میں دنیا بھر میں شامل ہے جنہیں دو لاکھ ادیثی یاد تھیں یہ وہ امام جلال الدین سیدوتی اشافی علیہ الرحمٰ ہیں کہ بیداری میں جاگتے ہوئے پچہتر مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا آپ اپنی کتاب حسن المقصد میں فرماتے ہیں ان, دی ان اصل عمل مول ہوا اجتماس فرماتے ہیں میرے نزدیک محفل میلاد کی اصل یہ ہے کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ قرآت ماترآن اور اپنی طاقت کے مطابق وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں وہ روایت الخبار الواری غتی فی مبدی امر نبی صلی اللہ عليه وسلم وما وقا پی مَوْلِدِهِ دی ہی مین الیاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور ولادت کے موقع پر ظاہر ہونے والی عظیم نشانیوں کا وہ بیان کرتے ہیں ثُمَّ یومد لَهُمْ سماتن يَأْكُلُونَهُمْ پھر وہ مسلمانوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے ہم بدت حسنہ کہتے ہیں یعنی ایک ایسا نیا کام جو شریعت کے ع مطابق ہے اللہی یصاب علیہ صاحب ایسا کرنے والا ثواب پائے گا لمہ فیم تاویم قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ اس میں حضور کی تعظیم ہے وہ اظہار الفر ہے و ازتاری بم شریف حضور کی ولادت کے موقع پر اس میں خوشی کا اظہار کرنا ہے تو یقیناً وہ ثواب ضرور پائے گا اس طرح کے بے شمار معمولات ہیں اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ ول وسلم یہ کتاب آپ باہر شریعت مسجد بادرآباز سے طلب فرمائیں ایک اصول تو ہم نے یہ جانا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو اور اگر وہ کام خیر ہو شریعت کے مطابق ہو سنت قرآن کے خلاف نہ ہو تو اس نئے کام کو کرنے میں حرج نہیں دوسرا اصول یہ بھی سمجھ لیں کہ زمانے کا مبارک ہونا اور چیز ہے اور کام کا اچھا ہونا اور چیز ہے اچھے زمانے میں جو کام ہوگا وہ اچھا ہی ہو یہ کوئی ضروری نہیں مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰوں پر ظلم و ستم ہوا آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی جھوٹے نبوت کے دعویدار پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کی شہادت ہوئی کربلا کا ہولناک واقعہ ہوا سینکڑوں صحابہ علی مریضوان کو شہید کر دیا گیا یہ سارے کام دور صحابہ و تابعین میں ہوئے حالانکہ یہ تمام کام درست نہیں ہے ولییا زبان کسی بھی نئے کام کی بنیاد فیل پر موقوف ہے نہ کے زمانے پر کیا مانا مطلب یہ کہ وہ نیا کام اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے خیر اور خوبی پر مشتمل ہے تو جس زمانے میں کیا جائے وہ جائز ہے اور اگر وہ نیا کام غلط ہے تو جس زمانے میں ہو وہ برا ہے مثلا جیسے کبھی گزرا اجتماعی طور پر رات کے وقت مساجد میں سورت الملک پڑھنے کا رواج ہے تو بلا شبہ یہ خیر کا کام ہے لہذا جائز و مستحب ہے اسلام کے اصول سمجھنے والے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کردہ اصول کے تحت یہ بات اظہر بن شمس ہے کہ یہ معیار درست نہیں کہ جو نیک کام صحابہ علی مریدوان نے نہ کیا ہو بعد والے سر انجام دے تو انہیں تنزن یہ کہا جائے کہ کیا تمہارے قلوب اس کے علاحی قرآن کی محبت اور اس کے رسول میں زیادہ سرشار ہے کہ پہلے لوگوں نے یہ کام نہ کیے اور بعد میں آنے والے تم زیادہ نیک ہو جو اس کام کو ایجاد کر رہے ہو اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا یہ خرابی لازم آئے گی کیا اللہ صحابہ کرام علی مردوان سے بڑھ کر ظالم حجاج بھی یوسف کو قرآن پاک کا زیادہ مہیب قرار دیں کیونکہ قرآن پاک پر زبر زیر پیش اس نے لگوائے حالانکہ صحابہ کرام علی مردوان نے یہ کام سر انجام نہیں دیا اسی طرح آج کل نماز تراوی کے بعد خلاصہ تراوی درس قرآن بیان کیا جاتا ہے حالانکہ صحابہ کرام و تابعین کے زمانے میں یہ رواج نہ تھا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آج کل کے لوگ صحابہ علی مدوان اور تابعین کرام سے بڑھ کر خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے یہ کام نہ کیا اور آج کل کے لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں آخر میں یہی عرض ہے کہ اسلام تنگ نظری نہیں سکھاتا اسلام محدود مذہب نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے اور ان اصولوں میں وہ وسعت ہے کہ ہر دور میں ہر کام کے بارے میں ہم ان اصولوں کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ یہ کام خیر پر مشتمل ہے یا نہیں اگر ہم نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا تو جو دشمنان اسلام ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں تم اس اسلام پر عمل پیرا ہی نہ رہے کہ جو اسلام حضور لے کر آئے کیونکہ حضور کے بعد صحابہ تابعین تبا تابعین آئم مشاہدین اولیاء کاملین کے دور میں اور بعد میں بھی کئی ایسے نئے نئے کام ایجاد ہوئے کہ جسے دنیا بھر میں کیا جاتا ہے اور وہ خیر پر مشتمل ہیں نئے ہونے کے باوجود وہ بھی دت نہیں ہیں وہ حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ کام شریعت کے مطابق ہے تو اگر ہم نے یہ اصول نہ سکھایا تو اگر کوئی مسلمانوں کے سامنے اعتراض کر دے تو ہو سکتا ہے مسلمان اس اعتراض میں پریشان ہو جائیں تو ہم وہ سطح نظری سکھائیں اور یہ بتائیں کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کام نیا ہے کہ پرانا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام شریعت کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں یہی بات تمام بزرگان دین لکھتے آئے اس میں بہت سارے حوالے موجود ہیں لیکن ہم اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں آخر میں ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ شیطان کی این آرزو و تمنا یہی ہے کہ وہ قرآن سے حقیقی طور پر ہمیں قریب نہ ہونے دے ایمان سے دور کر دے اور وہ اللہ کے نیک بندوں کا ہمیں دشمن بنا دے علامہ شامی علیہ رحمٰ ابن عابدین عظیم بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کی عظمت کا انکار کرے گا خطرہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو سوچے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی عظمتوں کو تسلیم کرنے سے دور ہوگا تو بتائیے اس کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا پر حقیقت رسول اللہ کی شان کو ماننا یہ اللہ تعالی کی قدرت و طاقت کو تسلیم کرنا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں بے عملی عام ہو جائے سنتوں سے لوگ دور ہو جائے حضور کی محبت دل سے نکل جائے تو آئیے ہم آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنے افعال سے ہم اپنے کردار سے کہ ہمارا رواں رواں یہ کہہ رہا ہو ہمارا عمل اور ہمارا کردار ایسا رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہو اور ہمارے دل میں رسول اللہ کی ایسی محبت ہو کہ ہمارا رواں رواں یہ کہہ رہا ہو میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ حضور کی پسند کو ہم اپنی پسند بنانے الحمد سے لے کر و ناز تک ہم صحیح ترجمہ و تفسیر سماعت کریں کہ آج شیطان کی یہ سازش ہے غلط ترجمے غلط مفہوم کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو باہر شریعت مسجد بادرآباد چورنگی سے آپ سیڈی حاصل کریں جس میں مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن و حدیث اور تفاصیل کے عین مطابق قرآن کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور آپ سے آخر میں یہ التجا ہے کہ جب آپ کسی بھی خاص موقع پر دعا کریں خاص طور پر جب بارہ ربی الاول کی رات آئے دوسرا دو رکا نفل حاجت پڑھ کے یہ ضرور دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے اور میری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما تو نے جو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرمائی اسی پر ہمیں استقامت دے اور ہماری نسلوں کو بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما آمین بجاہ ہین نبیر صلی اللہ علیہ وسلم